نمبر سولہ یہود کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم اللّہ حب علین المدینت کم حب تَ علین مکہ علین مکَََََََََََّ اوشد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کے بخار کو جفہ میں منتقل کر دے فائدہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بخار کو جوفا منتقل کرنے کی دعا اس لیے فرمائی کیونکہ ان دنوں جوفا یہودیوں کا مسکن اور علاقہ تھا مسلمان وہاں نہیں گئے تھے گویا کہ یہ ایک طرح سے یہود کے لیے بد دعا تھی